أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم سورہ انفال کی پہلی آیت کی تفسیر جاری ہے اس آیت میں غنیمت کا تذکرہ ہوا ہے کافروں سے جو مال دوران جنگ لیا جاتا ہے اس کے لیے قرآن کریم میں تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں نمبر ایک نفل اس کی جمع ہے انفال نمبر دو غنیمت اس کی جمع ہے غنا ام فکل وما غنیم تم اور تیسرا لفظ ہے فئی سورہ حشر میں یہ آیت آئی ہے وما افا الله على رسول من اہل خرا <الْقُرَى> یعنی کافروں سے جو مال دوران جنگ لیا جاتا ہے اس کے لیے قرآن کریم میں تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور تینوں کے الگ الگ معنی ہیں غنیمت کے معنی ہیں وہ مال جو کافروں سے جنگ کر کے لیا جائے جنگ ہوئی ہے اور کافروں کی گاڑیاں رہ گئی اسلحے رہ گئے یہ غنیمت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ جنگ نہیں ہوئی ہے کافر باغ گئے ہیں اور ان کے مرکز میں اسلحہ پیسہ گاڑیاں سب کچھ موجود ہے جنگ نہیں ہوئی ہے وہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں یا اپنی رضامندی سے وہ آپ کو اپنا اسلحہ دے رہے ہیں آپ جنگ کرنے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تسلیم ہیں ہم جنگ نہیں کریں گے آپ کو جو چاہیے آپ لے لیں اسے فی کہتے ہیں یہ بغیر جنگ کے حاصل ہوا ہے اور نفل اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ سے پہلے جنگ سے پہلے امیر لشکر اعلان کرتا ہے کہ جو شخص اس مرکز پر سب سے پہلے حملہ کرے اس کو ایک موٹر سائیکل انعام میں دی جائے گی اسے نفل کہتے ہیں سمجھ میں بات لیکن یہ اعلان جنگ سے پہلے ہونا چاہیے جنگ کے بعد نہیں اس کا مقصد مجاہد کو حوصلہ دلانا ہے ہمت دلانی ہے شبش آگے بڑھو آگے بڑھو اور جو سب سے پہلے اس دروازے تک پہنچا اور اس نے دروازہ کھولا مجاہدین کے لیے راستہ کھولا اسے ایک موٹر سائیکل یا ایک مخابرہ یا ایک جیپ دی جائے گی انعام میں ایک گاڑی اسے انعام میں دی جائے گی تو اسے نفل کہتے ہیں یہ سب کو نہیں ملے گا صرف ایک آدمی کو ملے گا غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے بات سمجھ میں آ گئی مرکز پتہ ہو گیا ہے دشمنوں کا وہاں پانچ گاڑیاں کھڑی ہیں تو ایک گاڑی اس مجاہد کو دی جائے گی جس نے بہادری شجاعت اور جت کے ساتھ وہاں حملہ کیا ہے اور جو چار گاڑیاں رہ گئی ہیں وہ غنیمت میں شامل ہو جائیں گی چار حصہ جو ہے مجاہدین کا ہوگا اور ایک حصہ بیت المال کا ہوگا خیر یہ تفصیلات آپ لوگ انشاءاللہ جب بڑی بڑی کتابیں پڑھیں گے اللہ کے فضل سے وہاں سمجھ جائیں گے آسان سی بات یہ ہے نفل مجاہد کا انعام ہے کیا نفل کیا ہے مجاہد کے لیے انعام ہے بہادری کا انعام ہے اس کی شجاعت اس کی سچائی اور اس کی ہمت کا انعام ہے انعام کو نفل کہتے ہیں بات سمجھ گئے؟ دوسری چیز کیا ہے فع ان فی کے مطلب یہ ہے کہ دشمن پر آپ حملہ کرنے آئے ہیں وہ ڈر کے مارے باغ گیا یا خود تسلیم ہو گیا ہے جنگ نہیں ہوئی ہے ایک بھی گولی فائر نہیں ہوئی ہے تو یہ فی ہے اور یہ سب کا سب بیت المال ہے سب کا سب یہ اسلامی عمارت اور اسلامی حکومت کا حق ہے چاہے مجاہدین کو دے چاہے غریب غربہ مسکین فقرا میں تقسیم کر دے چاہے سب کو دے ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے ملے ہیں علماء کو پانچ پانچ ہزار طالب علموں کو دو دو ہزار مجاہدین کو تین تین ہزار بس جس کو جتنا جی چاہے ضرورت کے مطابق امیر دے سکتا ہے چاہے علماء کو دے چاہے غریبوں کو دے چاہے مجاہدین کے لیے اسلحہ خریدے چاہے گاڑیاں خریدے بیت المال ہے نا بیت المال کا مال امیر حکومت امیر لشکر ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے اور تیسری چیز کیا ہے غنیمت غنیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جنگ کی ہے اور مرکز میں کافر مردار پڑے ہیں ان کی گاڑیاں تباہ و برباد پڑی ہیں اور کچھ اچھی گاڑیاں بھی ہیں تو دشمن سے جو کچھ آپ کو وہاں پر ملتا ہے اسے غنیمت کہتے ہیں آسان مثال میں میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ آپ کو جنگ میں پانچ ہزار روپے ملے ہیں کتنے ملے ہیں پھر یہ تو بہت کم نہیں ہو جائیں گے پانچ لاکھ بولو کتنے یہ بھی کم ہے نا پانچ کروڑ روپے آپ کو غنیمت میں ملے ہیں گاڑیاں بیچ دی ہیں اسلحہ بیچا ہے یہ سب مال کتنا بنا ہے پانچ کروڑ پانچ کروڑ میں سے ایک کروڑ روپے آپ بیت المال میں ڈال دیں گے اور جو چار کروڑ ہے یہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے جہاد بہت بڑی تجارت ہے بہت بڑا کاروبار ہے اللہ جل جلال فرماتا ہے حل عدالم اعلی تجارہ جہاد بہت بڑی تجارت ہے اچانک آپ دیکھیں گے کہ مجاہدین جو بہت غریب غریب گھوم رہے تھے ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں تو لوگ ان کے پیچھے باتیں بناتے ہیں ادھر ادھر کی مارتے ہیں بھئی غنیمت ہے نا یہ پانچ آدمی گئے تھے مرکز پر انہوں نے حملہ کیا پانچ کروڑ روپے ان کو مل گئے وہاں تو اللہ جس کو دینا چاہے تم روک سکتے ہو کیا ایک کروڑ انہوں نے بیت المال کو دیا عمارت کے ذمہ داران کے حوالے کیا اور چار کروڑ جو ہیں وہ دس آدمی تھے انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیے تو بہت بڑا پیسہ ہے بات سمجھ میں آئی جہاد جو ہے تجارت ہے جہاد ایک کاروبار ہے دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے جہاد تجارت ہے اللہ کے ساتھ کہ آپ اپنی جان اور اپنا مال بیچ دیتے ہیں اللہ کو کہ اللہ میرا سب کچھ جو بھی میرے پاس ہے میں آپ کو دیتا ہوں اور دنیاوی اعتبار سے بھی تجارت ہے کہ آپ جنگوں میں جاتے ہیں کبھی امریکی اسلحہ آپ کو غنیمت میں مل رہا ہے پانچ لاکھ روپے اس کی قیمت ہے دوربین اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے تیس لاکھ روپے اس کی قیمت ہے بات سمجھ رہی ہے تیس لاکھ روپے اس کی قیمت ہے ایک دوربین کی سب سے سستی جو دوربین ہے وہ چھ لاکھ روپے کی ہے وہ امریکی صاحب جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وہ مر گیا ہے اسلحہ آپ کے ہاتھ میں آپ نے جنگ کی ہے انگریزی میں ایم سکٹین کہتے ہیں ایم سولہ ایم شانسدا ایم لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سولہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ اسلحہ جو ہے چار لاکھ پانچ لاکھ روپے کا ہوتا ہے اور اس سے بھی قیمتی قیمتی اسلحہ ہوتے ہیں وہ امریکی صاحب جو ہیں اس کا پستول بھی تھا اس کا اسلحہ بھی تھا گاڑی بھی تھی سب کچھ آپ کو غنیمت میں مل گیا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور دینی اعتبار سے تو ہوتا ہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے خلاصہ یہ ہوا جہاد کے میدان میں مجاہد کو جو مال ملتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک نفل یہ انعام ہے نمبر دو فعیح ہے دشمن یا تو بھاگ گیا ہے یا اپنی رضامندی سے آپ کو سب کچھ حوالے کر کے جا رہا ہے نمبر تین غنیمت ہے جنگ آپ نے کی ہے جنگ کے بعد مرکز میں جو کچھ پڑا ہوا ہے یہ سب کچھ غنیمت ہے اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے ایک حصہ جو ہے بیت المال کو دے دیا جائے گا اور چار حصے جو ہیں مجاہدین ہوں گے کے ہوں گے, آپ کے ہوں گے اللہ بہترین تجارت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی یہاں پر ایک بہت ہی اچھی بات لکھ رہے ہیں بہت آسان ہے فرماتے ہیں کہ مجاہدین کو یہاں کا لفظ لکھا ہے غازی مجاہد کو کہتے ہیں اس سلسلے میں غازیوں کو انعام دینے کی چار صورتیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آہد سے رائج ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مجاہدین کو مال دینے کے چار طریقے موجود ہیں ایک یہ کہ یہ اعلان فرما دیں کہ جو شخص کسی مخالف کو قتل کرے دشمن کو تو جو سامان مختول سپاہی سے حاصل ہو وہ اسی کا ہے جس نے قتل کیا منقطع لہو علیہ بین تن فل سلب پیغمبر علیہ اللہ کی حدیث ہے کہ تم میں سے جو بھی کسی کافر کو قتل کر دے اور اس کے پاس دلیل بھی ہو کہ اسے میں نے قتل کیا ہے تو اس کافر کا جتنا بھی سامان ہے اسی مجاہد کا ہے یہ سامان مال غنیمت میں جمع ہی نہ کیا جائے گا یہ مال غنیمت میں جمع نہیں کیا جائے گا یہ نفل ہو گیا دوسرے یہ کہ بڑے لشکر میں سے کوئی جماعت الگ کر کے کسی خاص جانب جہاد کے لیے بیچی جائے اور یہ حکم دے دیا جائے کہ اس جانب سے جو مال غنیمت حاصل ہو وہ اسی خاص جماعت کا ہوگا جو وہاں گئی ہے صرف اتنا کرنا ہوگا کہ اس مال میں سے پانچواں حصہ عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے بیت المال میں جمع کیا جائے گا مثال کے طور پر ہماری جماعت ہے دس آدمیوں کی ٹھیک ہے دو ساتھیوں کو ہم نے بھیج دیا ہے کہ آپ جائیں ماریں کافی کو اور کافروں سے جو کچھ آپ کو ملے وہ آپ کا ہے بس صرف اتنا ہے کہ پانچواں حصہ آپ ہمیں دیں یہ ٹھیک ہے سمجھ میں بات اسے غنیمت کی کاروائی کہتے ہیں اور یہ بالکل جائز ہے مجاہدین کو کرنی چاہیے چندوں سے جہاد نہیں ہو سکتا چندوں سے آپ کی ضروریات تو تھوڑی بہت پوری ہو سکتی ہیں لیکن غنیمت کی کاروائیاں کرنا بہت ضروری ہے تیسرے یہ کہ پانچواں حصہ جو بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اس میں سے کسی خاص غازی کو مجاہد کو اس کی ممتاز کارگزاری کے سلے میں یعنی اچھا کام کیا ہے اس کے بدلے میں امیر کی دیپ کے مطابق دیا جائے امیر جیسا مناسب سمجھے اسے دے بیت المال سے اسے ایک گڑی انعام میں دی ہے ایک گاڑی انعام میں دی ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن کوئی کام کیا ہوگا نا اس نے بہت بڑا ایک کافر ہے کوئی اسے نہیں مار سکتا ہے ایک دن خبر آئی کہ ہمارے قاسم بھائی نے اس کافر کو مار دیا ہے تو امیر صاحب نے یہاں اعلان کر دیا کہ اسے بیت المال سے انعام دیا جائے گا پہلے اعلان کرنا چاہیے کہ فلان کافر کو جو مارے اسے اتنا انعام دیا جائے گا اور بعد میں اس مجاہد نے اسے مار دیا تو اسے انعام دیا جائے گا چوتھی یہ کہ پورے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ الگ کر کے خدمت پیشہ لوگوں کو بطور انعام دیا جائے وہ مجاہد نہیں ہیں، باورچی ہیں کھانا پکاتے ہیں مجاہدین کا ڈرائیور ہیں مجاہدین کی گاڑیاں چلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ خدمت تو بہت ساری ہے نا جو مجاہدین کے گوڑوں وغیرہ کی نگہداشت کرتے ہیں اور ان کے کاموں میں مدد کرتے ہیں تو ان لوگوں کو جو چیز دی جاتی ہے بیت المال سے دی جاتی ہے تو ان لوگوں کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ مال غنیمت میں سے کچھ حصہ الگ کر کے دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آ گئی وہ بھی جہاد میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن مجاہد نہیں ہے تنخواہ لے کر آپ کی خدمت کرتے ہیں سمجھ میں آئی بات ان کو بھی کچھ انعام وغیرہ دے دیا جائے کہ بمباری ہو رہی ہے مصیبت ہے پھر بھی وہ اپنی گاڑی چلا کر پہنچ رہا ہے کچھ انعام وغیرہ ان کو دے دیا جائے انصار وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ مجاہد نہیں ہے جہاد میں نہیں ہے وہ شہر میں ہے آپ کا کوئی ساتھی زخمی ہوتا ہے آپ فون کرتے ہیں تو فوراً آ کر آپ کے زخمی کو لے کر جاتا ہے تو کچھ انعام دینا چاہیے نا آخری بات آج کے سبق میں ہم نے یہ بیان کرنی ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس آیت میں تقوی اختیار کرنے کا کہا ہے فتق اللہ اللہ سے ڈرو اور تقوی کیسے اختیار کیا جائے وہ اسلحات یعنی آپس کے تعلقات ٹھیک کرو بندوں کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرو واقعی اللہ و اللہ اور اس کے رسول کی تعداد کرو یعنی تقوا کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرو اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرو اسے تقوی کہتے ہیں تقوا صرف یہ نہیں ہے کہ دن رات لگا ہوا ہے تصبیہ پڑھ رہا ہے اور چوریاں کرتا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے اور لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے جہاد میں جاتا ہے لیکن امیر کی بات نہیں مانتا اسے تقوا نہیں کہتے تقوا کیا ہے اسلحات بینک لوگوں کے ساتھ تعلقات شریعت کے مطابق درست رکھے واقعی اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کو تقوا کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں تقوا اختیار کرنے کی اللہ کے بندوں سے اچھے تعلقات رکھنے کی اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی محمد ولا وصحب ہی اجمائین سبحان ک الم بحمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته